سنیل خری ڈاک صاحب موسل اسلام والی آج کم ربنا انکا آ ربنا انکا آتیت فرحنا ملوہ دینتا ومارن فی الحیات الدنیا ربنا علی ذل والسبیلک ربنا تب سلام والهم وشتر علی قلوبهم فلا یومنو حتی عیرہ لذائب اللذین فالقد اجیبت دعوتکمہ تو مصل السلام اللہ محمد محمد رسول الکریم مصلی السلام اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال اور دنیا کی زندگی کی زینت دی ہے یا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں اور آگے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالی کس طرح جی خلاح والے ان کے مالوں کو تو صبح کر دے اور ان کے دلوں پر مور لگا دے یا مالوں کو غارت کر دلوں پر مور لگا تاکہ یہ یہ ایمان ڈالیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں جواب میں اللہ تباد فرمایا کہ ہم نے تمہاری دونوں کی دعا کو قبول کر لیا آواز آ رہی ہے سفیر صاحب سفیر صاحب آواز آ رہی ہے نہیں تھوڑے آگے ہونا نا ساتھی قریب جی قریب صاحب ڈالٹو yeah. صاحب صحیح آیت پڑھوائی جی مسل اسلام کی آئے تھے رب بنا کہ بلا ذینت خیاتِ دنیا ربنا سبیلک ربنا نتمی سلام والہم بشر اللہ کہ اللہ تبارک و سہارا تم نے فرعون ساتھیوں کو ماد اور دنیا کی زندگی دی ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں یا اللہ ان کے بالوں کو غارت کر اور ان کے دلوں پر مور لگا کہ ایمان بلائیں یہاں تک کہ یہ آزاد دردناک عذاب کو دیکھ لیں تو جواب میرا تو بارہ دل نے فرمایا کہ دعا کو قبول فرما لیا کبھی خانہ آواز آ رہی ہے کبھی خانہ آواز آ رہی ہے آپ سبھی صاحب آواز آ رہی ہے چارج یہ بات کرنی تھی کہ کافر کی معاشی ترقی یہ کفر کے پھیلانے کا سبب ہے اور مسلمان پر ظلم اور خاتمے کا سبب ہے کافر کو اگر معاشی ترقی ہوگی تو اس سے کفر کو پھیلائے گا اور اس سے جو ہے یہ مسلمانوں کو اس کی کو تباہ کرنے کی فکر کریں تو لہذا جہاد کا ایک پہلو معاشی جہاد ہے اور معاشی جہاد یہ ہے کہ کافر کی معیشت کو تباہ کیا جائے اور اپنے معاشی وسائل جو ہیں وہ اس کے قدموں میں نہ ڈالے جائیں سے کتنی دورت ہے سر دنیا میں یہ چھتیس ٹریلین ڈالر چھتیس ٹریلین ڈالر اس وقت دنیا کی مالیت ہے جس میں پینتیس ٹریلین ڈالر پانچ سو کپار کی کمپنیوں کے پاس ہے اور ایک کالم نگاہ لکھتا ہے کہ ہم سمندر میں کشتی میں سہر کے سیر پر, پر گئے ہوئے تھے کہ سمندر میں سمندری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ایک علاقے کو بند کیا ہوا تھا زنجیریں لگا کر انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا دیو ہیٹل بیری جہاز نظر آ رہا تھا اور اس پر نسل لکھا ہوا تھا تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ نسل کمپنی والے جو کہ خوراک وغیرہ کا اضافہ وہ خوراک وغیرہ کی چیزیں بناتے ہیں ان کی ضرورت سے بڑھنے والے بڑھ جو چیزیں بڑھ گئی ہیں ان کو سمندر میں گرا رہے ہیں اور اس کے گرنے چونکہ لہریں اٹھتی ہیں تو یہ لہریں چلنے والی کشتوں کو لوٹ دیں گی واضح کہتے ہیں کہ ہم سادہ لو انسان ہم نے کہا کہ یہ مفت لوگوں میں تقسیم کر دیں بجائے سمندر میں گرانے کے کیا کر لیں پھر تو غذائی چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی جو ان کو نقصان ہوگا تو یہ نہیں کرتے ہیں اور امریکہ جو مفت گندم غریب ممالک کو بھیجتا ہے تو یہ وہ گندم ہوتی ہے جو اس نے کہ سمندر میں پھینکنی ہوتی ہے اور مفت دینے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سے اٹھا کر سمندر تک پہنچانی ہوتی ہے اس کا خرچہ ان لوگوں پر آتا ہے جن کو مفت دی جاتی ہے ان کا خرچہ بچتا ہے میں یودی کو بمباری کے لیے اس نے بھی چندہ دیا ہے اس سال اس نے بھی دیا ہے اس نے بھی دیا ہے اس نے بھی دیا ہے اس نے بھی دیا اس نے بھی دیا اس نے بھی دیا اور یہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے جو جو بم فلسطین پر گرے ہیں جو جو بم ایران پر گرے ہیں آپ سب نے اس میں چندہ دیا ہوا ہے اور آپ کافر کو کافر کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے قبر باندھ کر کھڑے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ آپ بتائیں کہ ہم اور آگ ظالم نہیں ہیں جی یہ اب یہ باہر ملک کی کمپنی آر کے ملک میں صابن بنانے کے لیے بھی آئیں گی اور صرف بنانے کے لیے بھی آئیں گی جی, جی اور وم بنانے کے لیے بھی آئیں گے وہ جی. ویم کیا ہے جی سابن ہے اور بجا ہوا چونا ہے شبیر صاحب چاک کسے کہتے ہیں چاک بجا ہوا چنا نا سوڈیم ہائیڈرسائڈ سوڈیمس بجا ہوا چونا چاک کو لے کر سابن کے برادے میں ملا دیں یہ جی ویم ہے جناب آٹھ آنے کا بنتا ہے دس روپے کا بکتا ہے جی تو تو تو کیوں نہیں بناتا ہے, تو کیوں نہیں مناتا ہے؟ چہرے سارے, سارے ملک کو باہر کے لوگوں نے خریدا ہوا ہے اور اب جو ہے سیالکوٹ سے لے کر سہیوال تک کی زمین جو ہے یہ بھی ان کو دی جا رہی ہے جس پر ساٹھ سال پہلے فلسطین کی زمین ٹھیکے پر یودیوں کو دی گئی تھی اور یہ سیالکوٹ سے لے کر سہیوال تک یہ وہ علاقہ ہے جس کو بالکل اس میں بے ہے اور جس میں عیسائی این پہلے سے کام کر رہی ہیں ویسے علاقے کے جاٹوں کو اور راجپوتوں کو ان لوگوں نے عیسائی بنایا ہے اور جب اتنے آدمی کھڑے ہو جائیں کہ ان میں سے ایک دو کو مروا کے جلوس نکال سکیں یہ اور ہنگامہ کھڑا کر سکیں فوراً اقوام متحدہ کی فوج کو اتار کر وہاں ساری ریاست بناتے ہیں جیسے زندگی میں تو ضرورت کے بغیر آدمی کی زندگی کو ضرور ہے رہ, رہ نہیں سکتا ہے بچ نہیں سکتا ہے سہولت زندگی کی ضروریات کا ساری سے پورا ہو جانا اس کی اجازت ہے اور صاف تبذیر اور تائش صاف تبذیر اور تائیش جو ہے اس کی تو گزائش ہی نہیں ہے تو صدیق اللہ درن جو چھ رشمی دکانوں کے کپڑے کا تاجر اور جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اور مکہ مکرمہ کا وہ شعبہ جس میں کہ قتل کے مقدموں کا فیصلہ ہوتا تھا اس جرگے کا کی صدارت کرنے والی شخصیت اور اس کے بعد پھر سارے مسلمانوں کے خلیفہ پانی مانگا آدمی سے تو اسے شاد ملا ہوا شربت دے دیا تو اس کو سامنے رکھ کے روئے اور اس کو نی پائے حلال مال کا دیا ہوا تو بھائی کا صبح ہدیہ کا دیا ہوا اس کے بارے میں یہ ہے کہ دوسرے کا دل رکھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرو گے کہ عبدالرحمان بنواب وضی عزی اللہ ادم اربوں روپوں کی مالیت کی شخصیت ان کی مالیت کے ساتھ کیے کہ ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں دجرواج میں ساٹھ ہزار خاندان آتی ہیں تو خاندان کا دو لاکھ آج دو آدمی لگائے تو ایک لاکھ آدمی ہو گئے نا ایک لاکھ تو بارہ ہزار بارہ ہزار ایک لام کی قیمت ہوتی ہے ایک لاکھ بڑے بارہ ہزار بارہ ہزار لاکھ کتنے کروڑ بنے جی ارب ہو گئے نا ہاں جی یہ تو غلام آزاد کیے ہیں سب ساتھ خراب اس کے علاوہ ہیں आ, اور جمعہ کے دن نہا کے نکلے جم, نماز کی تیاری کے لیے کھانا سانا رکھا گیا تو ایک پیالے میں ابلے ہوئے گوشت میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر شریر بنایا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر روئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حال میں دنیا سے لے گئے کہ دو واقعی روٹی سے پیٹ بھرنے میں صبح نہ ہوا اور اب ایسے کھانے کھا رہا ہو تو آپ بتائیں ہمارے اور آپ کے لیے گرد و پیش کے معاشی آلات کو دیکھیں اسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو دیکھیں جن کے جو سڑپ رہے ہیں علاج کے پیسے نہیں ہیں اور ظالم ڈاکٹر کو سویٹزر کے سفر کا پیسہ نہیں دے سکتا وہ مریض ہاں یہ ڈاکٹر کیا کرتے ذرا سا ایئر کنڈیشن سے باہر نکل جائے نا تو پسینے سے کرتے کرتے ہاؤ مناٹ نس آئی فیل اوور ہیئر لیٹر ہیو دس ہالی ڈیز سوئٹزر لینڈ تو اور مراٹنا سے کیا مانا ہوتے جی کتنا اداس اداسی کا حال ہو رہا ہے ہمیں تو یہ گرمی سوئٹزر لین میں گزارنی چاہیے تو تو لین میں تب گزار رہا ہے کیا بھی بکری بیچ کر بھینس بیچ کر گائے بیچ کرایا ہے تیرے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے ظالم تو تا بھی چلا جائے تجھے سکون نہیں ہوگا کیونکہ سر جیب میں آنے کے پیچھے گھر جیب میں آنے والے پیسے کے پیچھے چیخیں ہیں کی کیا بات کی جی پوری موضوع کیا تھا اس بات سے پہلے ضرورت اور تاج اب آپ بتائیں کہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے مریض ہیں جن کے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں ہے دور دراز پڑے ہوئے لوگ ہیں پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تو بلٹی جیسی کمپنی کی آٹھانے کی بنی ہوئی بوتل کو دس روپے میں پی رہا ہے اور صحیح بے وقوفی کے انتہا نہیں ہے کہ ہر روز آدھا کلو دودھ پینے کی ضرورت ہے صحت کو باقی رکھنے کے لیے کیونکہ پینا نصیب ہوا ہے تو سر آدھا کلو دودھ پیا ہے ہاں جی روزانہ پیا آدھا کلو دودھ آپ نے پیا جی آپ نے پیا کا سر آدھا کلو دودھ آپ نے پیا جی آدھا کلو دودھ جو دس روپے کا آ رہا اور آدھے کلو کا آدھا پانی جو کہ دس روپے کا آ رہا تو بیوقوفی کا انتہا زندگی کو بڑھانے والی چیز دودھ اور دودھ کے اجزا کا استعمال دودھ دہی لسی مکھن پنیر اس کو تو یہ بےقوف اس کی بےقوفی کی انتہا کو تو دیکھو اس کی اکل پر پردے کو تو دیکھو اس کو تو استعمال نہیں کر رہا معاشی جہاز ہے جناب والا بہت آسان فارمولے ہیں کسی کمیونٹی والے کے پاس بیٹھ کر ان کو سیکھ لیں کہ برتن دھونے والا محلول کیسے بنایا جاتا ہے جی جو عزے پر مختلف ناموں سے آ رہا ہے جی. دو تین چیزیں ہیں گھر پر بیٹھ کر لا لا کر بوتلوں میں ڈالو بھرو اور مارکیٹ میں لے جاؤ جی یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ملک عام جس کا ایک ٹکڑا جرمنی میں اور انگلینڈ میں خرید نہیں سکتا وہاں کا آدمی یا ایک عام خریدتا ہے یا ایک آم کو دس ٹکڑے ایک تربوز کو دس ٹکڑے کر کے بیچا جاتا ہے, کو بیچا جاتا ہے. تو کوئی خرید نہیں سکتا وہ دور تو جلدی ہوئی ہے اس اور سوچنے پیروں کے جو ردا ہوا ہے پانی میں تھوڑا سا گیس سال کا ہل کر کے تھرے پاک جگہ داسوتی لے بیٹھا بیٹھے معاشی جہاد میں مسلمان کو کمر باندھ کے کام کرنا پڑے گا تاکہ سارے معاشی وسائرس کے قدموں کے نیچے آئے جو کھڑے ہو کر کمائی کر رہا ہے یہ صرف کمائی کرنا نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے بواسطہ عبادت ہے اور یہ صرف عام عبادت نہیں ہے یہ ایک جہاد ہے کہ کیونکہ امت مسلمہ کی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے دوسرا ابزلام اب ذور اب ذہین نہیں ہے تو امت مسلمہ کا فرد ہے اور تیری معاشی مضبوطی جو ہے یہ امت کو معاشی مضبوطی دے رہی ہے نار میں چلا گیا تو وہاں ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا ان کے گھر گیا جی نہیں یہ ان کا بہت بڑا خاندان تھا سبائی کے والا خاندان تھا اخاروں کا آٹھ مرلے کا گھر ہے جی میں نے کہا کہ اللہ کہ کے بدے اتنے تمہارا خاندان ہے اتنے لوگ رہے تو اس آٹھ مرلے کے گھر میں رہ رہے ہو انہوں نے ڈاکٹر صاحب آٹھ مرلے زمین تمہیں کیا پتہ ہے کس مصیبت نے لی ہوئی ہے یہاں بڑا اسنار میں شیعہ کبھی بھی سنی کو زمین فروخت نہیں کرتا زمین فروخت کرنی پڑے کبھی سنی کو نہیں دیتا ہے پتہ نہیں کن معاہدوں اور کن تکالیف کے بعد یہ ہم نے خریدی ہے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں. کیوں دوست کو پتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ وہ جو ہے تو ملازم حسین کی اور طلب علی خان کی اور اس کی نہیں ہے یہ تو یہ عقیدہ <Mysterie> کی زمین ہے یہ عقیدہ کا تافت کرنا ہے اس زمین میں کون سے جلد میں جی وہ فتوا فلسطین والا امراض کی کون سی جلد میں ہے جی بدلا صاحب تیسری جلد میں ہے تیسری جن میں ہے کہ وہ فلسطین کے لوگ زمینیں بیچنے لگے تو وہاں کو علماء ہو غم ہوا مولوی بےچارہ تو ہر وقت سیکھتا ہے پکارتا ہے اپنی بات کو کہہ دیتا ہے لیکن تو اس کی بات کو اس وقت سمجھتا نہیں ہے جس وقت تو سمجھتا ہے پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو نے ان کو سمجھایا کہ زمینوں نے بیچو گیوتوں پر تو انہوں نے کہا جو ہے وہ لکھا جو بند کو ریک لکھا جام نگر کو تو جامع نے کہا یہ سادہ مسئلہ ہے خرید فروخت کا کہاں سے خرید سکتے ہو اس پر بیچ سکتے ہو جواب دے دیں جو بند والوں کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے حضرت مولانا شرف علی سالمی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھیجا باہر ملک کو جواب دینا ہے تو ان کو دیں اور اپنے سارے شاگردوں کو بھیجا کس پر کر کے پر مجھے جواب دیں اگر جمع جما تو سادہ سمستا تھا کا کافر سے بھی خرید سکتا ہے بیچ سکتا ہے تم نے سوال کیا اگر مستقبل میں کافر یہاں زمینوں کو خرید کر اپنی ریاست کا دعویٰ کر دے تو پھر گاس بال کا خطرہ تو ہے نے کہا ہماری طرف سے ایک خرید و فروغ کے آرام ہونے کا فتوا لکھا تو جو بند کا فتوا بھی گیا جامدر کا فتوا بھی آیا آپ جب پیسے سامنے آ رہے ہوں تو پھر آدمی کا ایمان کا مقابلہ کر سکتا ہے اسے زمینیں جو انہوں نے بیچی تو سب پتہ چلا ان کو جس وقت کہ یہودی کا ٹینک گولے برسانے لگا اور فوب کا دانہ جائے گولے گولہ لگا اور جہازوں کی بمباری شروع ہوئی اور وہ او لوگ جو زمینیں بیچ کر خبروں میں پہنچ چکے تھے جب ان کے بیٹے پوتے نیچے زمین پر کڑپنے لگے تو سب پتہ چلا کہ یہ کیا ہم کر رہے تھے تو اس وقت سمجھ نہیں آتی ہے اپنی ضروریات کو محدود کریں محدود کھانا محدود کپڑا محدود رہائش کی سہولت اور اللہ کرے کہ ہمارا اور آپ کا پیسہ یہ علائے کلیمت اللہ فروغ دین اور کپر کے مٹنے کے لیے استعمال ہو تو مارک با بادان صاحب رحمۃ اللہ, اللہ زندہ تھے تو نیوزی لینڈ سے ان کا ایک تالک والا آیا زر اچال پشاور یوسی کا پڑا ہوا تھا تو یہ کہ ہم لوگوں نے وہاں نیوزی لینڈ میں دیکھا کہ نیوزی لینڈ سارے دنیا کو گوشت سپلائی کرتا ہے کہ صاحبوں کا ملک ہے یہ موسی پالنے والوں کا تو ہم نے دیکھا کہ حرام گوشت کو مشین میں زما کر کے اور صاف کر کے بیچ دیتے ہیں تو ہم نے سعودی عرب والوں کو خطوط لکھے اور کویت کو خطوط لکھے اور ایران کو خطوط لکھے اور سائی مبارک کو لکھے کہ یہ حرام گوشت تم لے رہے ہو تو عرب والوں نے کچھ رم نہیں کیا ہے وہاں پر تو آپ زبر جو پیچھے تھا لو تو شاید پاک ہو جاتا ہے ہاں جیسے کویت والوں نے نوٹس دیا انہوں نے کہا ہم حرام گوشت نہیں خریدیں گے اور سب سے زیادہ نوٹس لے تو وہ ایران والوں نے حرام گوشت نہیں خریدتے انہوں نے جواب میں ہاں چاچا ہم تو ہمارے کاروباری لوگ ہیں آپ حلال گوشت بنائے آپ اس کو مطلب حلال کریں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ یہ ہمارا مہمان آیا سکتے ہم وہاں پر مسلم ایسوسیشن کے لوگ ہم تھے تو ہمارا یہ خیال ہوا کہ اب دنیا اسلام ہمارے ساتھ رابطہ کرے گی اور حلال زبی کا ہمیں بھی بس کریں گے اور اس کا جو معاوضہ ہوگا ہمیں ملے گا ایران والوں کے ساتھ جب رابطہ ہوا کہ ایران کے ایک وزیر کا بیٹا بھی نیوزی لینڈ میں ہوتا تھا تو اس نے ایرانی حکومت کو لکھا کہ ہماری مسلم ایسوسیشن ہے یہاں تو آپ ہمیں اجازت دیں ساج حلال زبی ہم آپ کے لیے اس کا بندوبست ہم کریں ہماری ایسوسیشن کریں تو ایران والوں نے جو تو اپنے ایپ جو ہے تو آیت اللہ اور دوست رمت اللہ ساتھ بھیجے ہیں جی ہزارہ کی ان کو میں بہت بغیرت آدمی کو ترمس اللہ کہتے ہیں پشاور بھی کہتے تھے تو سر جی وہ انہوں نے بیجے واشا وہ وزیر کے بیٹے کو نکھا نے کہا یہ کام ہم ان سے سنوں سے کرا کے اور پیسے ہم ان کو دلائیں یہ پیسے تو ہم خود دیں گے تاکہ اس پر کال ہم ان سنوں کو خریدیں کہتے ان کے جو آئے اور ساتھ ان کے جو کساب آئے ان کو اتنا خراب تاثر وہاں پیدا کیا نیوزی لینڈ میں تو وہ جب شراب پیتے تھے تو شراب کا نام انہوں نے خمینی رکھا ہوا تھا لا ہے خمینی اور دے خمینی اور پی ہے کمینی ہے اس طرح باتیں کرتے تھے سر یہ کر رہا تھا کہ عقائد اور نظریات اور تاریخیں اور قومیں ایک ایک پیسے کو اپنے نظریے کے تافظ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے قیدے کو پھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنی برتری اور فوقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سوب اپنے پیسے کو آنکھیں بند کر کے کافر کو چندے میں دے رہا ہے تاکہ وہ اس پیسے کو لے کر آگے کر اسلام کے کھانے کی کوشش کرے اور مسلمان وہ بمباری کے لیے آگے بڑھے تو یہ وہ کبائر ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں گم کر رہے ہیں جہاں پر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں پلسی نے بمباری کرنا چاہتا ہوں مجھے چندہ دو اور لوگ دوڑ دوڑ کر رہا تھا تو پلس میں اس میں ڈال رہے ہیں جو ڈال رہے ہوں بھارت کسی کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کسی قتل میں معاملات کر رہا ہوگا نا جی لیکن جو آج ہی پیپسی پہل پی, پی رہا ہے تو والا پی رہا ہے کسی کو خیال نہیں ہو رہا کہ یہ تو چند دے رہا ہے بمباری کے لیے معاشی جہاد کو سیکھے گئے ٹھیک ہے نا جی میں ایک مردان گیا تو ہمارا ایک دوست ہے اس کے والد صاحب سچا تھی ذرا کہ یہ میرے بیٹے کے دوست جو پشاور میں ہوتے جن کی زندگی پر سب پڑا ہے یہ کبھی آئے ہمارے گھر ہے ملاقات ہو ہماری گئے تو نے کہا آپ کیا کرتے رہتے جی ان کہا جی میں کیا کرتے رہتا ہوں میں پنکھے بناتا رہتا ہوں انڈسٹریل پنکھے ان میں کسی زمانے میں کیا سیاسی لیڈر کے ساتھ رہا تو وہ زمانے میں سمجھایا کرتا تھا کہ ملک کو انڈسٹریلائز کرو تاکہ اس ترقی سے ترقی سے جو کاغذ مباللہ تم سے لے گا اپنے ملک میں رہے تھے میں گزرا جا کر پنکھے خرید کر لاتا تھا اور یہاں بیچا کرتا تھا تو میں جا کر کھانا بیٹھ جاتا تھا دیکھتا تھا کہ پنکھے کیسے بناتے ہیں میں نے پنکھے بنانا سیکھ لیا بیٹھ بیٹھ کر تو مجھے اندازہ یہ تو میں مردان میں بنا سکتا ہوں کہتے کہ وہ جو مٹیل وہاں سے ہوتا تھا وہاں سے خرید کر جو یہاں سے کر سکتا ہے یہاں سے برابر کر کے میں نے ان برانڈیڈ پکے بنانا شروع کر دیا جی کسی برانڈ کا نام نہیں ہو سب کہ وہ اس پر ٹچ لگے ہو یہ ہو وہ یا تو پنکھے بنا کر یا دکان میں رکھ لیتا ہوں جاتی غریب لوگ آ کر خرید لیتے ہیں اور میں کس بار پیسے ان سے لیتا رہتا ہوں بس یہ میرا کاروبار ہے پھر شکایت ہوگی کہ آدمی کارخانہ چلا رہا ہے جس گھر کے اندر وہ اپنا کارخانہ چلا رہا تھا اس کے باہر ان کے باہر میں نے پنکھے مرمت کرنے کی ایک دکان لگا دی کوئی چھاپہ جب آئے تو میں دکان پر آ جاتے ہیں اندر کو تو جی دروازہ بند جی. مردان جیسے شہر میں بیٹھ کر ان پڑھ آدمی و رسٹ فین بنا رہا تھا یہ عبادت کے وہ پہلو ہیں کہ جن کو جہاد کے لیے سے اگر تو کرے گا تو جہاد کا سواب پائے گا ہلال روزی اور خدمت خال کے لیے سے کرے گا تو اس کا سواب پائے گا جس طرح سرادی پڑنے کا سواب کا ہمیں دھیان بنا ہے مارا. ایسے یہ بھی سواب ہیں چلا تصویر پڑھنا ہے ایک رات میں ختم کرنا تراویح میری صحیح بات تو ہے نا عمرہ کرنا ہے حج کرنا نوافل بیان کرنے کہ ہماری ترتیب تو یہ نہیں ہے نفر نفل عمرہ سے کیا ہوتا ہے یہ تو شریعت رد ہو گیا ہاں جی بعد آدمی کہ اپنے نوافل میں لگے ہوئے ہاں جی اپنے نوافل میں تو خود حضور بھی لگے ہوئے تھے اپنے نوافل کو کرتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے جس طرح یہ سواب والی چیزیں ہیں ایسے ہی امت مسلمہ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا اور کافر کو جو ہے اس کی معیشت کو تباہ کرنا یہ بھی باتوں میں سے عبادت ہے علوم میں امام وزاری رحمۃ اللہ نے عزیز بات رکھی ہے عمر فاروق کا کال کہ جس وقت میں بال بچوں کے لیے سودا خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا ہوتا ہوں تو میرا چاہتا ہے کہ اس عمل کے دوران میری موت ہو جائے اس آدمی کہتے کہ دن میں میری موت آئے تو کہتے بازار سے جس وقت میں بال بچوں کے لیے سودا خریدنے کے لیے گیا ہوں اس وقت میری موت آئے کیوں کہ میں بہت افضل عمل میں اس وقت ہوتا ہوں اس وقت میں بہت افضل عمل میں ہوں سب سے افضل خرچ جو جہاد پر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے وہ کون سا ہے اپنے بال بچوں کی ضرورت کی روزی ان کو پہنچانا اس کا سواب جہاد پر خرچے سے سواب سے زیادہ ہے ساگر صاحب ایسے ہی لکھا ہوا ہے ساگر صاحب آیا کہ نہیں آیا ایسے ہی لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جو حدیث شریف ہمارے امال کے ترازو میں جو توڑنے کی چیز ڈالی جائے گی یہ وہ نفکا ہے جو تو بال بچوں کو دیتا ہے تو اگر بال بچے بھوکے ہوں اور جھار میں چندہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہو تو اگر تو وہ خود تیار ہو کر دیتے ہیں کہ ہم بھوک پر برداشت کر لیں گے آپ چندہ دے دیں تو یہ سب کر سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں کر سکتے پہلے ان کی بھوک بٹانے کے بندوبست کریں گے تو یہ عبادت کے وہ پہلو ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو فیم پیدا کرنا ہوگا توبہ سعودی عرب کے اتنے بڑے شہرار اتنی بڑی زمین اور اتنا مال و دولت اور مورخ فرانس کے سب ہوئے بھی آ رہے ہیں تو ظلم نہیں چلو وہ سعودی بہت باددار ہو گئے ہیں اور وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. آرام کرنا چاہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جو ہے تو بوتلیں پینا چاہتے ہیں نہیں پہلے کنڈیشن میں بیٹھا کہ اس نے جو ہے تو برین کا تھرموسٹیٹ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑا جی نمبر بارہ پر پھر نہ بیٹھنا بیٹھا اترنا پڑا جی گیارہ پر جی پھر بوتل پی پوسٹ میں پڑا دس پر دس وہ جگہ ہے کہ جب بدن اپنی ہراس پیدا کرنے کے لیے بخار کا بندوبست کرتا ہے اپنے لیے اور بخار کا بندوبست ایسے کرتا ہے کہ گلے میں بیٹھے ہوئے نارمل بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں گلا خراب ہوتا ہے اب کر رہا ہے اور ڈاکٹروں کے پیچھے دھکے کھا رہا ہے اور دوائی لے رہا ہے اور اس بے حقوق کا پتہ نہیں کہ وہاں بدم کرنا کھڑا نہیں کرنا چاہیے یہاں تک سطح اترتی تھی لوگ سعودی جو ہے وہ ایئر گڈی میں بیٹھ کر بوتل پینا چاہتا ہے چاہے غریب ممالک کے لوگ جو ہیں یہ ان کو بلا کر دودھ میں کھڑا کر کے ان سے کام کراؤ گی جی. آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں ایئر کنڈیشن چلا کر ان کی نگرانی کریں جی بیٹھ کر وہاں اور ان غریبوں کو کھڑا کریں اور اس چیز کو وہیں سے پیدا کریں تاکہ معاشی وسائے لاپ کے قدموں میں آئیں آپ جب میں وسائل آپ کے ذریعے خود ہو کا ہو کم از کم چاہے جو اس بہنے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ میں بعد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کے لیے فکرمان مند ہوں کہ جب اس جب اس کافریٹے کی معیشت ختم ہوگی اور اس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جائیں گے اس کے ہاتھ ادلے نہیں رہیں اور آپ لوگوں پر ایسے فرما فرمانواؤں کو لایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے آپ سے آپ کا خون چوز کر نکالنا ہوتا ہے ایک ایسا کمیشن کی شکل میں ان کو دیتے ہیں اور ان جاتوں کو ہم کو لوٹتے ہیں کہ تو اپنی آگمت کو تباہ کر کے جانم کے ایندھن بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کم از کم خدا را آپ تو ہوش کریں کیا آپ تو ان کے قبضے میں نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر عیم آیا اس وقت سے این نے کام شروع کیا ہے جی خود حضور کے دور میں عیسائی ڈاکٹر علاج کے لیے آیا ہے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے آمدنی یہ کر... نہیں کر سکے گا تو معلوم کرنے کا اس کو پتہ چلا کہ جب خوب بھوکتی ہے کھانا کھاتے ہیں اور ابھی جو ہے تو تھوڑی سی اختیار باقی ہوتی ہے کہ کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں اور باقی اسے زندگی... زندگی کا مطالعہ کیا صبح سویرے اٹھنا پانچ بار جو ہاتھ پیر دھونا ہاتھ پیر مو دھونا اور دن میں کم از کم ہر ایک آدمی جو ہے تو وہ پچاس منٹ جو ہے تو وہ قربانی کنسنٹریشن کے لے رہا ہے اس وقت سکون کے ساتھ ساری چیزیں زیادہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے یعنی بصور دن بات تو اندازہ ہوا کہ پر نہیں ہے بدن کے چاروں کونوں کو دھو کر تازگی پیدا کرنا یہ کر رہا ہے اور بس یار زیادہ کھانا اس میں نہیں ہے تو یہ کہاں بیمار ہوگا تو لہذا جب جہاں آمدنی نہیں ہوگی تو یہاں کیسے رہ سکیں گے تو اس کو واپس جانا پڑا پہلے میں نے کسی عیسائی بادشاہ کا ہے کہ فرانسیس بھیجی اور ساتھ ایک اپنا معالج بھی بھیجا یہ کوئی تاریخی حوالہ نکھال سے اس میںالج ایک ایک بھیجا اور مالج کو پھر واپس ہو کر جانا پڑا کیونکہ اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا ہمارے بولانا زخریہ بنوری صاحب اللہ علیہ مولانا بدوری صاحب کے والد صاحب اللہ نے بڑی ان کو زبردست فیمسی فرمایا تھا علاج مالجے کو تو علاج علاج کرنے سے پہلے ایک وظیفہ بتایا کر کے وزیفہ بھی پڑھو گے اور ساتھ علاج بھی میرا کرو گے وظیفہ کیا تھا ہر اور ڈاکٹر دوڑا برابر ہر اور ڈاکٹر دوڑا برابر بچے سوائے اور علاج بتائیے علاج ہوتا ہے وہ آدمی سے پوچھ لیا صبح کیا کھاتا ہے دوپہر کو کیا کھاتا ہے شام کو کیا کھاتا ہے پہلا دیکھ کر دار کا مزاج کیا کہ مزاج اس کے گھر میں پھر معلوم کہ صبح کیا کھایا جی صبح دوانڈے کھائے ہیں ناشتے میں دوپہر کو کیا کہ مرغ کا سالن کھایا اور رات کو کیا کہ رات کو پالک کا ساگ کھایا ہے کندار گھر گرم ضائع نے تینوں اوقات گرمی اندر داخل کر لی تو آپ کے کو دس لگنے ہیں جلد پر خارج ضرور ہونی اب اس کا علاج جو ہے تو جلد کا ٹیسٹ کرانا سلندنگ میں جا کر آنی اور پھر جو ہے تو اینٹی سمین لینا یہ تو نہیں ہے نا اس کو تو بتانا ہے کہ جب آپ تین اوقات میں سے ایک وقت میں گرم چیز کھا کر دوسرے وقت میں کو ٹھنڈی کھانا پڑے گی اور تیسرے وقت میں مدد کھانا پڑے گا تو آپ کو یہ بیماری نہیں جی ماشاء ماشاءاللہ یہ بات یہ ہے تو شاید سب آج سننا ہے زندگی کی میں ایک دفعہ حاضر بولا صاحب کی سے حاضر ہوا بیٹا آج جو ہے تو جلن ہو رہی ہے پیشاب میں بغیر مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا میں دوپہر کو بندی کھائی تھی کسی یہاں شام کو پالک کھایا تو کسی یہاں آ گئی میں کہ بہت زیادہ لے لیے تو وہ پشاب میں سے نچر کر نکل رہی ہیں تو پھر خرش کیا اس کے اس کی جو قسم ہوتی ہے تو وہ آتی ہے کانٹے دار ہوتی ہے تو وہ رہی ہے کچھ آپ کو پیش ہو گیا گراوت کی تو بات اللہ جی اس کے اللہ نے مسئلے کا مسئلے کا گر سو لیا اس بات سے اس بات کو ہوا ہے اللہ سے مانگنا یہ اور ایسا بڑا کام یہ دو چیزوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے علام علام راشد امور نام عالد نام نسم الم سیات اعمال نام اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فیم کو کھولتا ہے ہاں جی اور دوسرا اللہ من سکیروں کا بیل میں ہے اس, اس کو پڑھنے سے اللہ تعبار کھولتا ہے اس کو آدمی رہا رہے تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے معمولی معمولی باتوں سے شفا ہوتی ہے معمولی معمولی باتوں میں شفا ہوتی ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب کمر کا اپریشن کرا کے آیا میں نے کہا اپریشن آپریشن نے کرا لیا اگر اس سے پہلے ملا ہوتا تو ہم آپ کو بس دے گا حال بتاتے جی تو بڑا شوق ہوا جی کہ کیا آ جیسے روز روز کا جو وضیفہ ہے اس کو ذرا کم کرنا ہوتا ہے روز روز تو کمر کی کمزوری نہیں لاکھ آ کمر کے مسئلے نہیں بنتے ہیں ہی، ایسا ہے ہوتے ہیں ضمنی طور پر, پر زمین بات آ گئی اللہ تبارك و تعالہ نے مومنٹ كو فراست مقد تقوی کے پرزگاری کے آن زبان خان کی حفاظت کریں گے اللہ کے ذکر میں لگیں گے اللہ کے دھیان میں ڈوبیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حراست ایمانی جو ہے اس کا چھ کھولے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کے حل کے لیے آپ لوگوں کی زبان میں شارٹ کٹ مختصر راستہ رضی فرمائے گا یہ جنگ جو ہے صرف یہ نہیں اور ہمارا خیال ہے خدا نے خاصہ کہیں آخرت میں جنت ہوئی تو سکتا ہے اس پر مل جائے اور باقی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ہر ہر چیز کا دنیا کے ساتھ بڑا گرا تعلق ہے اور تیرے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بردردست فارمولہ اللہ تو بار الگ دیا ہوا ہے حضرت علی اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ اکائے تھے نا کہ میر دیا کر عورتوں کو اور اگر وہ خود معاف کر دیں تو پغلو ہنی ام مریا وہ آئے تھے کیسے آئے گا ڈاکٹر سر سر شاہج برسونا میں اگر دیا ہوا ہو تم سے واپس نہ لو مہر میں اور اگر وہ خود معاف کر دیں تو پھر اس کو پغلو ہنی امریا تو سنا ہے کہ نکالا ہے عورت اپنے مہر کا مہر معاف کر دے خام کو اور اس پیسے سے شہد خریدے اور بارش کے پانی اس میں ملا کر اس کو استعمال کرنے پر, پر, پر, پر کتنی بیماریوں کے علاج ہے فضائل صدقات یا فضائل امال میں اس کو لکھا ہوا ہے عالم فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے یہ نسخہ میں اللہ مولوی بدلا صاحب بڑا اپنے مولوی ہونے کی دع ہے آگی کو اس طرح کر کے کبھی اس نسخے کو بنانے کا استعمال کا موقع نہیں ملا ہوگا سچا میں شیخ نے کئی واقعات تھے آدمی کا گھٹنے میں وہ تھا زخم تھا اور بہ رہا تھا پیٹ نکل رہی تھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا پھر کسی بزرگ سے دعا کروائی تو ایک عورت کو خواب میں بتایا گیا کہ بزرگ کی دعا کے بعد کہتے ہیں جا کر میں سوئی تو کہا گیا کہ فلانا آدمی لوگوں پر پانی کی کسرت کرے کہتے ہیں علاقے میں پانی سے کنواں کھود کر پانی کا بندوبست کیا اور سب لگائی اور زخم ٹھیک ہو گئے یہ علاج کے طریقے یہ راغی شکر مل کا یوز صاحب نہیں ہوتا تھا مالک جس نے کہ حسر تجوید کے مدرسے پاکستان میں چلائے ہیں پاکستان میں چلائے سعودی عرب میں چلائے ہیں سعودی عرب والوں کو حفاظت نے کرایا پاکستانی میں اور تجویز سکھائی ان کو عربوں تجویز نہیں آتی تھی اور خاص طور پر سعودیوں کو تجوید نہیں آتی تھی وہ اپنے علاقائی زبانوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں دماغ میں نکلے تھے تو پڑھ رہا ہے جین کو, کو اتر کر کے فواسی طرف نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کھڑا کیا تو اجوزہ اب اجوزہ کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا میں خیال ہے کہ عجوزہ کہہ رہا ہے عجوزہ اور بوڑھی تو یہ جو یوسف صاحب ہوتا تھا کوئی گھر میں بیمار ہوتا نا آتے گھر میں بخار او حالا ملے میں دوڑو ملے میں دوڑو ہر گھر میں جا کر پوچھو کس کس کے گھر میں بیمار ہے تو دوڑ کر آدمی گئے تو وہ آ کر کہتا جی کہ دس گھروں میں آدمی بیمار پڑے گا ہر گھر میں علاج اور دوائی کے پیسے دے کر آ جاؤ آ یا اللہ ہمارے اللہ علیہ وسلم نے کی تو فرمائے ذکر کریں گے